رمضان المبارک میں وطر کی نماز جماعت سے ادا کرتے جبکہ غیر رمضان میں وطر کی جماعت نہیں کرتے اس کے متعلق ارشاد فرمائیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جب نماز تراوی کھڑی کی اور اس کو قانون بنایا کہ بیس رکعت تراوی ہوگی اور بیس رکعتوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھا جائے گا اور پورے رمضان کے مہینے میں قرآن کا ختم ہوگا تو وہاں بھی چونکہ جماعت تیار ہوتی ہے اس لیے تراوی کو با جماعت پڑھا دیا گیا ٹھیک اچھا اب مسئلہ یہ کہ کوئی شخص اگر تراوی وطر, وطر جو ہے وہ با جماعت نہیں پڑھے الگ پڑے تب بھی اس کے وطر ہو جائیں گے جماعت کے ساتھ پڑھے تب بھی وطر ہو جائیں گے کلام اس میں ہے کہ کسی شخص نے فرض نماز امام کے ساتھ نہیں پڑھی اس میں مفتاب قول جس پہ فتوا دیا جاتا وہ قول یہ ہے کہ وطر بھی الگ پڑھے اس لیے کہ جب اس نے فرض نماز الگ پڑی امام کے ساتھ نہیں پڑی تو ویتر تنہا پڑے لیکن کوئی وطر جماعت کے ساتھ پڑھ بھی لے تب بھی کوئی حرج نہیں مگر عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وطر کو وہ الگ پڑھے گا اس میں پر دیکھے پریکٹیکل آپ دیکھ ایک آدمی کی اگر فرض نماز چلی گئی تو پہلے آن کر کے فرض پڑھے گا فرض پڑھنے کے بعد کوئی دو تین تراویاں تو نکل جائیں گی یا نہیں دو یا چار اب جب تراوی ختم ہوئی اس کی دو یا چار تراویاں باقی اب دو چار تراویاں باقی ہیں تو وطر کا مقام تو تراوی کے بعد اس لیے پہلے اپنی تراوی پوری کرے گا اس پوری کرنے کے بعد اب وطر پڑے گا اگر املن بھی آپ دیکھیں یہی درست ہوتا